السّلّہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمد علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح باقی تمام سامعین خوران صاحب کو ہمارے سلسلہ <سلام> <سلام> کتاب دعوت شریف نمبر سات سو اکیس اور لکھ تین سو تریسٹھ ہے سات اکیس جو ہے دعوت شریف کی شعر وابطہ تعداد تین سو تریسٹھ جو ہے اور راج وطح کے دور سے